رَبِّ نَجِّنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الذَّقِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاذْفِرْ لَنَا فِي الناس بالحج يَا أَكُوكَ الْعَالَمِ وَعَلَا كُلِّ ظَامِرِي يَا أَتِينَا مِنْ كُلِّ فَضْلٍ لِيَذْكُرُوا نَعِيمَهُ وَيَذْكُرُوا اسم اللَّهَ فِي أَيَّامِهِمْ مَا عَلَاهَا مَرْفَقَتُهُمْ مِن بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الطَّائِرَ إِلَّا صدق الله مولاه العزيز ہر قسم کی ہمدو تنا تاریخ تنظیف مالک الملک رب العزت وق لا شریق ناق ہے کہ جس نے ساری پلا و فوج واسطے ساری ہدایت اور رشت واسطے ساری کامیابی اور کامرانی واسطے مختلف طریقے مقرر فرما دیتے ہیں زندگی کے گزرن کے سارے چھسے موقع آتے رہے ہیں ابھی اپنے دلان کے گنگ نو دور کر سکیے اپنے دے گنجھیے تو نجات حاصل کر سکیے ادی جی ہوئی تھی روزے رکھے راتا کا قیام کیا ذکر اذکار اندر محکوف رہ اللہ صاحب اس محنت میں قبول فرما دیتا. قیامت دن کچھ خبریاں سنائیاں جان دیا اِنَّ کان جزاء کہ تی دنیا لگ جڑی مشقت کر کے رائے اج میرے ساتھ بدلا سکتا جا رہا ہے میں تاریخ محنت اور مشکت قبول کر رہے ہیں. اللہ نبول نے بھی ایسے بندے امر شمار فرما رہے جی محنت اور مشقت قبول ہو جانی جی اللہ نے قدر کرنی رمضان گزرا دل ایک ہوت بہت بڑی نیکی کا موسم کریم آ رہ جڑ نام اندر ارتے عام اندر نام ہے حج حج ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لحج مبرور ان فوق حج اندر نی کا جذبات پرواہ ہوا جا حج نکی مبنی ہوا حج مبرور نیکیا نل پریا ہوا حج فرمایا لہو اللہ, الجنہ اللہ نے ایسے حجر حج حج اور ثواب سوائے جنت دے اور کچھ رہی. خدا بدلا اللہ نے جنت کی شکل کرتے لبے حج نا ارادہ اور قصد کرنا کوئی سفر اختیار کرنے واسطے نیت دل اندر لے آنا نیت کر لینا اور اسلامی اصطلاح اندر اللہ کے کاربی زیارت کا قصد اور ارادہ کرنا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نقطے جگر حضرت اسماعیل لے کے اللہ کا کر اللہ کے حکم کے مطابق تیار کیا حضرت جبریل علیہ السلام اسلام نشاندہی کر رہے ہیں اللہ کے گھر دیا دیوار چونکہ من حدم ہو چکی سن ختم ہو چکی سن بعد روایات اندرام ہے کہ نوح اندر اللہ نے اپنے گھر آسمان سے اٹھا لیا یہ نشانات جتنے جتنے دیوار بنیا ہوئی سن کیونکہ یہ گھر انسان کی پیدائش تو پہلے بنوا دیتا دیا اور سب تو تہلی تعمیر اللہ کے فرشتیاں اور ملا ایک حضرت جبریل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام نو کہ اے دیوار لمبی ہے پھر ادھر مڑ جاؤ پھر اس کرو پھر طرح کرو حتہ کی چار دیواری بھی نشان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام اپنے نال ملایا اور دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے گھر بھی تعمیر شروع کر دی باپ میمار ہے بیٹا مزدور ہے اور اللہ کا گھر تعمیر ہو رہے اللہ اکبر. اور اس وقت کی یادگار اچ بھی ایک موجود ہے اسی شکل اندر اسی صورت اندر اور قیامت تک اللہ نے ان محفوظ رکھنا ہے وہ نام بھی قرآن اندر تک فرمایا بی ہے آیا تم بھئی نات ساجے اس گھر اندر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیم جنا چکشانی وہ پتھر ہے جس پتھر کھڑے ہو کے ابراہیم اس گھر بنا رہے علیہ السلام مقام ابراہیم ابراہیم کھڑے ہون کی جگہ وہ پتھر کا ٹکڑا چنانچہ وہ او دوست اور بزرگ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ پتھر موجود ہے بیت اللہ کے قریب ہی اور وہ پیروں کے نشان بھی نظر آتے ہیں واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے موجودہ دور اندر ابھی دیکھنے ہوں کہ کسی مکان ناستے میمار اور مستری لوگ گو بندے کوئی چیز بلندی تک پہنچان واسطے لفٹ استعمال ہوتی ہے اللہ تعالی نے پکڑنی ہوں خود, ہو خود بخود پلے آ جاتا اللہ نے وہ خاصیت پیدا کر دی اللہ کے آخے نہ لگے انسان نہ لگے یا جن نہ لگے باقی سے ساری مخلوق مخلوقی ہر وقت میری اور ہے یہ دو مخلوقہ نے جہاں بڑی سخت واقع ہوئی نے اور ان انسان زیادہ سخت ہے ذرا اپنی کمزوری نو بھی دیکھیے اپنی درستی اور سختی نو بھی سامنے رکھیے کمزور بھی بڑا ہے انسان چھوٹے تو چھوٹے حصے اندر دم بھی لے لو ذرا درد شروع ہو جائے سے ایک ہٹا کٹا نوجوان آدمی پٹھا سیدا ہونا شروع ہو جائے کن اندر درد شروع ہو جائے تو بس یہ شور اور یہ چیخاں سن دینے لوگ لیکن جس پہلے اللہ کی نا پروانی پہ آ گئے نال بھی کوئی مخلوق سخت نہیں باللہ. بنی دیا اللہ نے کئی مثالاں کئی واقعات سامنے بیان کیتے اور ایک حکم دیتا ہے یا منو تَكُونُوا آ گو مُوسَى اے امت محمدیا اللہ تَكُونُوا آ گو موسا دیکھنا تھی کسی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسا ستایا الگ نو کلا موسا ننگ نو موسا نچ کیلے ہلا آ موسا انہوں کی طرح نہ ہو جانا انہوں شرارتیں انہ دیا خباست اللہ نا فرمانی قرآن اندر جگہ جگہ سے بیان ہوئی ہے بطور نمونا میں ایک کرد کر دینا اللہ فرمانے میں کہ جس ویلے اتنی انہوں نے ڈراؤن واسطے خوف زدہ کرنے واسطے اور اللہ کے ڈرام سے خوف زدہ کرنے کا مقصد یہ ہوں کہ انسان اپنی شرارتاں چھڈ دے اور میری طرف رجوع مِنَ دُونَ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ فلسفہ بیان کیتا ہے فرمایا ابھی دنیا اندر تھوڑی جی تکلیف دینا مصیبت اور پریشانی لاحق کر دے مقصد کسی نے تنگ کرنا نہیں ہوں کسی د چیخا سننا اور سنانا نہیں ہوں ایسا کیوں کرنے والے عذاب تو بچ جائے مونی میری طرف روزوں کر لو کہ اس بچ جائے یہ بھی اللہ بھی رحمت ہوئی نا؟ بنی اسرائیل ڈراح واسطے اللہ جبریل علیہ السلام اسلام حکم دے, دے کہ جبریل سور نو چک لے کہ انہ دیا بستیاں اس طرح لے حضرت جبری علیہ السلام پورے کا پورا پہاڑ چک دے. دے جس طرح بدل آ جانا ہے اس طرح پہاڑ انہوں بستیاں آ کے سایہ کر دینا وہ دیکھ رہے ہوں کہ پہاڑ سارے سر سے جس ویلے اے منظر سامنے آدھے جلدی نل سجتے پہ جاندی پوری قوم اور کہنا شروع کر دیندے سمعنا سمے اہ و کا سمے اہ وکا اللہ اصل تیرا حکم سن لیا تے من لیا سن لیا تے من لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سجدے اندر پہ, پہ پہ اٹھے بغیر ذرا نظر اس طرح کر کے دیکھ دے جے تے پہاڑ سرتے موجود ہوں خطرہ قائم ہوندا تے ہوں سمے نہ تے جے پہاڑ پیچھے ہٹ گیا ہوں خطرہ ٹل گیا ہوں عذاب دور ہٹ گیا ہوندا تے سجدے تو اٹھن تو پہلے ہی کہہ دیں سمے ایسا و نہ سنیا تو ضرور تھی لیکن منیا نہیں اے قرآن شاہد و ہے. اندازہ کرو ذرا کنا سخت ہے انسان گرہن کرتے ہوئے اللہ من بعد او اے اے امت موسیٰ علیہ السلام سم کست کلو گم نمبا جزال تو آپ خود اپنی زبان تو کئی موجدے منگے کئی مطالبے کیتے جسے اصل سارے موجدے دکھا دیتے مطالبے پورے کر دیتے سم کست کلو گم نمبا دزالے سارا کچھ دیکھن دے بعد پھر تیرے دل سخت ہو گئے جس طرح سخت ہو گئے کل ہجارے پتھروں کی طرح سخت او کا سوا بلکہ پتھرا نالو بھی زیادہ سرخ وہ ان نمن الجارت لما یتر ان نمن ہا لما یش شک تک رجو من ہلما و ان نمن لما یخ من خش کس طرح سخت ہو گئے پتھرا فرمایا پتھر سے کئی ایسے نہیں کہ او رندے نے رندے نے اللہ پہاڑے دے دے پہاڑ بڑا وا چشمہ نکلیا ہوا وہ اس پتھر دے آنسو نے جا اللہ سے ڈر رو رہے وہ امہا لما یا شک تک پایا کبھی اپنی حیات اور شکل و سورت برقرار نہیں رکھ سکتا ہے اور بلند پہاڑ اور پتھر اللہ کو اُنہیں ہے کہ اپنی بلندی نو قائم نہیں رکھ سکتا اتو گر زمین تی آ جانا ہے اللہ فرمانے انسان تیرا گد سے ہزار ہاں فٹ اچا پہاڑ اور پتھر میرے تو اتنا ڈریا ہے کہ بلندی تو گر کے زمین پہ آ کے میرے سامنے سج دے پہ گئے وہ انہا لما یا تو منخش <تصفيق> یا دن کون سا تو انسان یا پتھر انسان بے شمار مثال اللہ اکبر میں کر رہا تھا کہ اللہ سے آنکھیں نہ لگے تو انسان نہ لگے اللہ سے آنکھیں نہ لگے جن نہ لگے باقی ساری وقب اللہ سے مطیع اور فرما بسا ہے وہ او پتھر جن بلندی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہیے کہ بلند ہو رہا ہے جب کوئی چیز پکڑنی خود بخود نیچے ہوا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ تفٹ کا کام دینا ہے میرا کلیل میرا دوست میرے گھر کی تعمیر کر رہے کسی قسم کی دقت اور تکلیف نہ ہوئے تو اوپر نیچے خود بخود ہوتے رہنا وہ پتھر موجود ہے بہت اللہ محنت کر کے باپ بیٹے نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیتا جس دس مکمل ہو گیا کئی قسم دیا دعاو کی تیا کہ اللہ ایس آباد کر اسباد کرون لگا اتنے آ کے جہے لوگ رحائش اختیار کر جو دیرے تیرے تیرے تیرے ایمان رکھتے ہویامت دن سے یقین رکھتے ہوسل مت لک اللہ سانو دو باپ بیٹیاں نو بھی اپنا پرما بردار بنا لے ساری اولاد چھوٹے پرما بردار پیدا کروا لیں اللہ سانو بھی ایسا ہی پرما بردار بنا لیا دعا کی اللہ کی شان ہر جگہ سے چلک دیئے چلک دیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے من باللہ والیوم آ اچھے رہن والے تو جہے ایماندار ہومان رکھتے ہوکی رکھتے ہوئی ابراہیم سے پل خان سے جہے نہ منتے ہونا کو کیا مار دیا میں بھی رب اللہ کتوں لپے گا سارا ومن کا جڑے نہیں منتے بکیاں مار دیا میں دیاں گا پھر دیکھا گا کہ کھا کے شکر کون کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے تو امریکہ جی ان شکری اسی طرح جاری رکھی کھا پی کے بھی میرا شکر گزار نہ بنے اگ تیار ہوئی جہنم دا عذاب تیار کیا نہ شکرے والرے والمانواد دعاو کی اللہ تعالی نے حکم دیتا فرمایا بننا سے اے ابراہیم کر میرا تیار ہو چکا ہے ہوں تو ذرا اعلان کر کے لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے تعمیر ہو چکا ہے اے حج کرنے واسطے آؤ وف دن بننا سے بلحج جس یہ حکم دیا کہ اعلان کر اے ابراہیم علیہ السلام میں رہا تھا کہ ایتھے آبادی ہو گئے لوگ رہائش اختیار رونت لگ گئے. کہ, تُو کہ اعلان, کر دے لوگ. آؤں میرا اعلان کون سنے گا میری آواز کتوں تک پہنچے گی ایتھے تے دور دور تک کوئی انسان اور انسان زیادہ نظر نہیں آ رہے نہ اس ویلے ریڈیو سی نہ ٹی وی تھی نہ کوئی ہوا ذریعہ سی جہد آواز دور دور تک سنائی دیں دی پہنچ جانے لیکن اللہ کا نظام, نظام مستقر فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا اعلان کرنا اس آواز نو پہنچانا میری ذمہ داری چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان کیتا کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے تعمیر ہو چکا ہے آؤ ہوں یہ زیارت واسطے آؤ یہ طواف واسطے آؤ اتنا نمازاں واسطے آؤ اتنے احتکاب واسطے آؤ یہ حج واسطے اعلان کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ایک زمین اندر اے ایک کسی کونے اور دوست اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھی جن نے یہ آواز اپنے کنہ مل نہ سنی ہو ہر شخص یہ محسوس کر رہے کہ میرے قریب ہی ہے کھڑا ہونے والا اعلان کرنے والا بالکل قریب کھڑا ہوتی آواز سے نہ صرف زمین بلکہ اللہ نے اس اعلان یوں اس آواز میں عالم ارواح اندر پہنچا دیتا اس جہان پہنچا دے سارے انسانوں دیا روحاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں سڈیا روحاں بھی اس ویسے اوتے ہی یہ اعلان جس ویلے اوتے پہنچیا تو فرمایا بعض روحاں نے تو یہ طرف توجہ ہی مل مثال اس طرح ہی لے لو پانچ وقت اذہان ہوں آواز آئی ہے نا اعلان ہوں کئی بدنسیب ایسے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ہو رہا ہے والا کہہ رہے انوایا ہی نہیں کہ کھا اعلان ہو رہا ہے اور کی آواز دیتی جا رہی پنجے ہزار انہوں کے سر تو گزر جیسے انہوں نے کدی خیال نہیں آیا کبھی پرواہ نہیں پروایا اے اعلان جس ویلے آل نے ارواح اندر پہنچیا اے آواز ہوتے گئی کئی بدنسیب ایسے سن جنہوں نے پرواہ نہ کی تھی سنی انجو ہی نہ دیتی کہ کی کیا جا رہا ہے کئی ایسا روح سن جنہوں نے کہہ دور لبا نے خوشی اندر اور شوق اندر آ کے دو دفعہ کہہ دب کئی نے تین دفع کہہ دب پر مئیا نے گردانی شروع کر دیتی لب ایک لب لب لب جن کسی روح نے لب بیک پکار دیتی اللہ ایس زندگی اندر اونی دفعہ اتنے حاضری کا موقع دے دن سن حج یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا اللہ کی دی دیکھی ہوئی توفیق ہے نا جن دفع کس نے لبے لب بیک لب اس نے پکار دیتا ہے اینی دفعہ اللہ نے انہوں پہنچا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری بن گئی اللہ ابھی بھی وہاں اندر شامل ہوئیے جہاں نے لبیک لبیک لبیک اسی واسطے اس کلمی سفر کا خاص وظیفہ بنا دیتا. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک اللہ لا لبئی لک یہ وظیفہ ہے اس سفر کا جن دفعہ کسی نے کہہ دیتا اینی دفعہ وہ حاضر ہو گئے گا اللہ انہوں سے پہنچا دے گا اپنی رحمت اور اپنی رحمت فرمایا ابراہیم اعلان کر یا تم تو, تو دیکھے گا کہ لوگ پیدل بھی چل پے گرد و نباہ لوگ بیت اللہ سے گرد گرد سے لوگ پیدل چل پہ وہ اللہ کلری یا سجن امی تے دور دراز دے علاقیاں تو اپنیاں سواریاں نو لاغر اور کمزور کرتے ہوئے مہینیاں دے سفر طے کرتے ہوئے میرے اس کار اندر پہنچنے ایک اور ہوا ابراہیم علیہ السلام کی اس سلسلے اندر قرآن اندر اللہ نے بیان کی تھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں لگے وج ال میں یہ سجمہ کرنا ہونا کہ اللہ تیرا گھر بن چکا ہے ہون اپنے اس گھر کی لوگوں کے دلان کچ پا رہی ہے اللہ وہ کچ پہ ہوئی اللہ کے بندے جا رہے اللہ توفیق تو فیق دنگ جانے آدھے رہیے حج اور عمرہ اے دو بڑیاں نیکیاں نے جنہاں کا تعلق اس گھر ہے سرزمی ہے فرمایا یہاں دو نیتیاں جاری رکھنا چاہیے جنہن ہو سکے یہاں دو بہت بڑے پایا پہنچ جاتے ہیں فورن حج اور عمرہ یہ دو پائے اتنے ہی پہنچ جاتے ہیں فرمایا ایک سے اللہ حج اور عمرے سے جان والے کا رزق خراب کرتے ہیں آتما کے دیکھ لو تجربہ کر لو کوئی شریف آدمی کسی سے خرچ کچھ کر دے تو وہ بھی شریف ہوے تو سوچتا رہتا ہے کہ کوئی موقع ایسا مل جائے میں یہ بھی نی کا کوئی حل جزاء الاحسان جگہ الاحسان نیکی کا بدلا تو آئے نیکی ہوتا وہ سوچنا رہتا ہے کہ کوئی موقع ایسا بن جائے میں تو پیٹی شکل اندر کسی صورت اندر نیکی دا یہ بدلا دے جیڑا بندہ فلوس اپنے رب دے رستے اندر ہزار ہار روپئے خرچ کرتا ہے رب کبھی نہیں سوچتا ہونا نہ کہ میں کچھ دے یہ رب اپنے ذمے رکھد ہے کسی دا کچھ نہیں رکھ بندہ دے اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہتا ہے اللہ اپنی حیثیت کے مطابق بندے دینا ہے اور اللہ کی حیثیت سب تو اعلیٰ حساب بھی لحاظ نہ نہ بھی اعتبار کہ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں لگ سکتا وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق دیندہ ہے فرمایا حج اور عمر جاری رکھے آج یہ اللہ رزق فراہ کرتا ہے رزق وسیع کر دیا ہے اللہ دوسرا بڑا فائدہ ایک پہنچتا ہے گناہ ہوئے نے اللہ معی تیسرا پا اور بڑا فائدہ کی ہے میں شروع اندر کیتا ہے جدا حج مبرور جا حج نیکیاں والا ہویا نیکیاں لالیا ہوا ہویا اللہ نے وہ جی بدلہ سوائے جنت سے نہیں وہ بدلہ اتنے دے گا اللہ انشاءاللہ شاء اللہ آؤ ہن ذرا دیکھیے کہ حج واسطے کس طرح تیاری کرنی چاہیے کس قسم کا سامان حج واسطے ہونا چاہیے سب تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح بنیاد درست ہوگی کسی شخص نے مکان بنا ہو گئے, تے سب تو زیادہ زور بنیاد سے دینا ہے کہ یہ بنیاد درست اور صحیح رکھی جائے یہ پکی اور پختہ ہوگی یہ اس سے پھر جی تعمیر ہوگی وہ بھی, او بھی درست اور صحیح ہوگی گی پکی اور پختہ ہوگی تو جی بنیاد ہی غلط رکھی گئی بنیاد ہی کمزور رہ گئی تعمیر ٹھیک نہیں ہو سکے گی اگر انہوں لےپا پوچھی کر کے بغاہ ٹھیک دکھا بھی دیا بڑی جلدی وہ نقصان دے گی خراب ہو جائے عقیدہ درست ہونا چاہیے اور عقیدے کی درستگی کی ایکو ہی شرط ہے کہ بندہ کسی بھی حالت اندر اپنے رب نل کسی کو شریک نہ کرتا سب تو بڑی شرط ہے میرے ساتھیوں میرے دوستوں سے ایمان ل رسول روحیل جان دے اللہ دا حق, حق, حق بندیا یہ ہے کہ او دی عبادت کر سامنے چکن کو ڈرنڈ ہی آدی بھی کسی بھی حالت اندر نو شریک نہ کرک ہے بندہ یہ ارشاد فرما کے پھر پوچھا جڑے بندے اللہ دا یہ حق ادا کرتے کہ دی عبادت اور او دے نل. کسے نو شریک نہ ٹھہرا اے میرے صحابہ کیا تین پتا ہے انہوں نے بندیا اللہ سے حق کی ہو جا حق اللہ بندے نے حق ادا کر دیا بندے دا حق اللہ سے کی ہو گیا انہوں نے کی اللہ دوا اعلم اللہ کو معلوم ہے اور خود رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق علی اللہ یق خیلا مل جن جی بندے اللہ دا حق ادا کرتے ان بندیاں دا اللہ کے حق اے بن جانا ہے کہ وہ اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دے اور حکم دے دے جتوں مرضی ادا کرنا حج واسطے بلکہ کسی بھی نیکی واسطے تیاری کرنی ہو سب تو بنیادی بات اے ہے کہ عقیدہ ٹھیک کر لو عقیدہ درست کر لو عقید اندر توحید رچ بس جائے شرک نکل جائے بک وقت دو چیزاں پائی جا سکتی جس دل اندر توحید آ جاتی ہے تو شرک ہے دوڑ جیت شرک ہوگی اتنے توحید نہیں آ سکتی اللہ کی توحید اللہ کی وقت اللہ کا ایک ہونا یہ ایمان لے آؤ کہ اللہ وقت روا شریک ہے جنہ شاہ مشرق کچھ بھی کر لے حج کر لے کچھ پر مایا مشرق کے اعمال کی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی جالے گی رہنی ہے نا درختوں سے دیوارا مکانا سے کوئی ہوئی مکڑی جالا بنتی ہے ہا تو درا تونکا چلتا ہے انگلی نا اس طرح دراصل پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنے ہے سی کچھ یا نہیں فرمایا وہ لبئی سب تو کمزور گھر مکڑی کا مشرق دا عمل یہاں والا زیادہ کمزور وہ دی کوئی قدر و قیمت نہیں کوئی وجود نہیں عقیدی کوئی علمی قبول نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان والے آپ دے دادا دائے چاچے ہو خاندان دے بزرگ بڑے رو وہ حاجی کی بڑی خدمت کرتے سن جے لوگ سفر تے جان دے جانے ہجوات جان دے حدیث اندر آد آن ہے کہ انہوں نے ستو پلا دے گرمی مشہور ہے عرب کی ستو ایک ایسی خوراک ہے جڑی ٹھنڈی بھی ہے گرمی نو ختم بھی کر دی اور مفید بھی ہے کئی چیزوں واسطے ستو پلانے ہاجیاں شربت بنا بنا کے پیادے اللہ نے قرآن ادر پتا کی فرمایا دسواں پارہ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھو فرمایا مکے والے مہمان اللہ اللہ دے مہمان فرمایا اج الم سکایتل ہاج و عمارت مسجد الحرام مکے والے ہو, تسی میرے مہمانوں ستو پلانو شربت پلانو کھانا کھلا میرے گھر کی صفائی کر دعمیر کرتے ہو یہ کر خیال رکھتے ہو تو سمجھتے ہو یہ بہت بڑی نیکی اِسی کر رہے ہیں کیا تھی یہ شخص کے برابر سمجھ لے کمن آ باللہ والیوم آئے جنہ میرے تے ایمان ہے تے تیامت تے یقین ہے تھوڑا نہ میرے تے ایمان ہے نہ تیامت پہ یقین ہے تو تاری نیکی میرے ہاں نی شمار ہی نہیں ہو رہی یہ کوئی ہی نہیں یہ کوئی قیمت ہی نہیں میرا ایک بندہ میرے سے ایمان رکھتا ہے قیامت آمد یقین رکھتا ہے نہ وہ بیت اللہ اندر پہنچیا ہے نہ انہیں کسی مہمان اور حاجی نو کھانا کھلایا ہے نہ شربت پلایا ہے نہ میرے گھر کی تعمیر اندر حصہ لیا ہے نہ وہ کدی صفائی کرنے موقع ہے. او کس ہے دنیا نے, نے اور گوشے اندر بیٹھا ہے وہ oh, میو زیادہ عزیز اور محبوب ہے شربت ایک سفائی کی شریق ہاں تین سو سٹ میرے, میرے شریق بنا کے رکھے ہوئے شرم ہونی چاہیے گھر میرا ہی میرے شریق بنا بنا کے رکھے ہوئے دی. تو سب تو پہلی اور بنیادی چیز تیاری واسطے کی چاہیے عقیدہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے جس ویلے عقیدہ اللہ درست کر دے توفیق دے دے عقیدے کی یہ نیت بھی کر لینی چاہیے اور کوشش بھی شروع کر دینی چاہیے کہ ہن میں جو کچھ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق کر میرا قدم اٹھے سنت کے مطابق میرا قدم زمین سے ٹکے تو سنت کے مطابق عقیدے کی درستی تو بعد عمل کی قبولیت کا انحصار اور دار و مدار اس طریقے پہ ہے جس طریقے نہ لو کیتا جاندہ ہے اگر سنت کے مطابق کیتا جا رہا ہے کہ اللہ فرما دینے اللہ جن میرے رسول کی گل من لی ان جن رسول دی گل نہیں منی انہیں اللہ کی گل بھی نہیں منی نہیںرسل عمل دی قبولیت کا تب بھی کوئی فائدہ نہیں جتھے بیٹھنا ہے اتے بیٹھے نہ جتھے کھڑا ہونا ہے کھڑا نہ واضح مثال دے دوران میں کرز کرنا مثال صرف سنی پڑی نہیں بلکہ اپنے نل گزری ہوئی وہ اماں بن اما رب کا فہد <فَحَدِّت> حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اندر زہر اور اثر اور واپس لوٹ کے مزدلفے اندر مذہب اور اشادیاں دونوں نمازاں جمع کر کر کے پڑھیا ان اللہ تفصیل جس ویلے حج کے مناسب ذکر کیے جان گے ساری بات دسی جائے گی مثال واسطے میں عرف کر رہا ہوں کہ عرفات اندر زہر اور اثر قصر کر کے پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جمع کر کے پڑی واپس مسطلفے اندر آ کے رات نو مغرب اور عشا دیا دونوں نماز قصر پڑیا اور جمع کر کے پڑی جماعت کرائی زہر اور اثر دی مغرب اور عشا دی لیکن بے شمار ایسے لوگ موجود نے جہی حج واسطے جانے نماز نہ قطر کرتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں دسن والے نو الٹا برا بلا کے قرآن دیا آیتیں پڑھ پڑھ کے غلط استدلال کر دینے کہ قرآن اندر اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ تَقَانَتَ عَلَى كِتَابًا مَوْقُوتًا نماز پر پر پڑھ کے اللہ نے نماز وقت پر فرض کس طرح کہنے ہو کہ جمع کرنی چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے نماز جمع نہیں ہو سکتی نہیں کرتے جمع نہیں کرتے قطر کیوں پٹا گلت پیا ہوا ہے تکلیف وہ پٹا ادھر ادھر ہلن ہی نہیں جس پاس رخ کر دیتا ہے پٹے والے نے ادھر ہی روک ہے دوسرے پاس دیتا ہے نیکی وہ قبول ہونی ہے نیکی بننا وہ عمل ہے جیڑا اللہ کے رسول دی سنت مطابق کیتا گیا ورنہ نیکی کا تصور ہی نہیں کیتا جاتا عقیدہ درست ہوئے اور عمل کے مطابق ہو کہ وہ سامان ہے وہ میٹیریل ہے جڑا حج واسطے اور باقی نے کموں واستے چاہیے تو پھر جڑے پیسے خرچ کیتے جا رہے ہو پیسے حلال مال ہوئے وہ کسے دا حق نہ ملیا ہویا ہو کسے ہونے دوکھا دے کے نہ کمایا گیا ہو مال. چھوٹ گول کے نہ جمع کیتی گئی ہو دولت بے مال نہ ہو کہ میں سٹھ ہزار سارے ہی خرچ کر دے دین دن کی ضرورت کئی لوگ یہ سوچتے ہیں میں, میں سارے ہی خرچ کر دینے میں. دے, دے زکات نہیں درہ سو روپئے زکات دی ساٹھ ہزار دی میں تو ساٹھ ہزار ہی خرچ کر دے پندرہ سو دی کی حیثیت شیطان بڑے بڑے حربے سکھا سکاط آئے وہ مال ہلال ہونا ہی چاہتے او کیتی گئی نی قبول ہی تا ہے جے پہلے وہ یتیما مسکین کا حق ادا ہو گیا جے وہ حق ادا نہیں ہویا تو سارے کا سارا مال حرام ہو گیا اندر بھی احتیاط تے او دے سے جے حق بنتا ہے کسی کا تو وہ حق دین اندر بھی پورا احتیاط کا سلسلہ جاری ہے حلال مال ہو ہور مال, مال اول اوبل نیکی دی توفیق ہی نہیں ملتی جے کوئی آخیا ویخیا چلا جائے تو اللہ قبول نہیں کر پہلی بات ہے کہ توفیق ہی نہیں ملتی حرام کھا کے آدمی اس پاس آئی نہیں تو سی کہہ سکتے ہو کہ لوگ حج کر دینے عمرے کر دینے یہ کر دینے وہ کر دینے اور مال بھی انہوں کو مشتبے ہوتا ہے حرام ہی ہے انہوں نے کمائی حرام ہی پھر بھی کرتے پھر پھر کی نہیں اور مدینے منافک پڑھ دے سن اللہ نے قرآن اندر بیان کیا جی بات فرمایا ان المنافقین منافق اللہ دھوکا دن واسطے نماز پڑھتے سن کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے انہوں بھی لالچ لائی رکھو خدا نو بھی لالچ لائی رکھو کہ یہ نماز پڑھتے یہ جدو ازان ہوگی مسجد اندر جانے میرے پیغمبر کے پیچھے سفا بن کے کھڑے ہو جانے سل والے ہی ہو جاتے اندر ذہن اندر یہ بات تھی کہ کتنے اللہ دا اذا ہی نہ آ جائے انہوں لالچ لائی رکھو مومنوں دھوکھا کیوں دیں سر کہ کہہ یہ سانا شروع کر دیں کہ تسی نماز اندر نہیں آتے جماعت نل نہیں ملتے مسجد اندر کدی نظر نہیں آئے یہاں بھی دھوکھے اندر پائی رکھو کہ کم اپنا ہی کرتے رہو انہیں کوئی نیکی کم آئی کوئی عمل نیکی بن سکیا اگر اج بھی کوئی حرام مال ہر سال اج واستے چلا جائے سال سے دو تین دفعہ عمرے واسطے چلا جائے تو دی نیکی وہ بن جائے گی وہ عمل اللہ جہاں قبول ہو جائے یہ ایک دھوکھا ہے جیسے اندر انسان پیا ان دا کوئی بھی عمل نیکی نہ بن سکیا ادو سے وحی اترتی تھی کہ اللہ دا اے پروان انہوں کے بارے اندر آ گیا اے حکم نازل ہو گیا محمد عبد اللہ علیہ وسلم اے بن عبیدی پارٹی کا کوئی فرد بھی اج تو بعد مر جائے تو سا ادھا جنازہ نہیں پڑنا ولا تسل على احد منهم ماتا آباد وَلَا تَكُمْ عَلَى قبر نہبر سے کھڑا ہو کے میرے کوئی دعا کرنی جی کیونکہ میں یہاں معاف کرنا ہی نہیں میں نہیں معاف کر یہ ادو وی اترتی تھی پیغام آ گیا اگر یہ سلسلہ جاری ہوں تے اچھ پتہ نہیں کی کی اللہ سانتلاو دج بھی مولوی جڑا اپنے آپ کو سمجھدار کہلانا جنوب لوگ مولوی کہیں وہ اتنا بےغرت ہو گیا وہ اندر تھوڑی جی گیرت آ جائے نا کہ وہ کسی بے نماز کا نہ نکاح پڑھاوے نہ جنازہ پڑھا اللہ کی قسم مسجد جگہ نہ مگر مول بےغیرت ہوئی کسی بے نماز کا نہ نکاح پڑھاوے نہ جنازہ پڑھاوے تلاح کا دشمن ہے اللہ دین کا دشمن ہے جلد افوا اللہ کرے یہ جرت آ جائے اللہ کرے یہ غیرت پیدا ہو جائے ادو سے حکم دے دیا چ کوئی مر جائے تو جنازہ نہیں پڑا بلا قبرے نہ انہوں نے قبر سے کھڑا ہو کہ میرے کو دعا کرنی جی بلکہ اس کو پہلا مرحلہ تگ پھر لہم اولا تس تک پھر لہم ان علی بخش منگو یا نہ منگو میں نہیں جب آپ آپ نے دل اندر سوچیا کہ چلو ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ بخشش منگ لگے فرمایا اس تخر لہم اولا تس تک ان تصوم منگو ان یا نہ منگو ستر دفعہ بھی منگو گے تو میں پھر بھی مواف نیچے جی کر فل سے اللہ بلکہ فلن اللہ فرما کے قیامت تک نبی کر دیتی کہ اگر قیامت تک بھی ان علی دعا کرتے رہو تو میں پھر بھی مافنی چیز جی کری بنتی نہیں کوئی عمل جنہ چل چڑکو سنت سے مٹا دکھنا ہوقیدہ درست اور صحیح ہو گئے عمل سنت مطابق ہو گئے پھر جی مال خرچو ہو رہا ہے اس عمل اندر ہو اس نیکی اندر پھر مال حلال ہو گئے پھر نیکی بننی شروع ہو گئی تے پھر جنہ خلوص ہو گئے کسی کو مطابق ہو گئی نیکی اندر رونک چمک دمک آب و تاپ پھرے اندر پیدا پتہ دی اللہ نے حج دے بارے اندر فرمایا کہ خالی حج نہ چھول پی آجے ود کا ودو سفر خرچ لے کے جایا جی اور سفر خرچ صرف روپئے پیسے نو نہیں کیا ان خیر سب تو اچھا سفر خرچ جاؤ چاہیے پرہیزداری ہے جی دکھلاوا ہے, ہے ریا کاری ہے نمود نمائش ہے پلے سفر خرچ ہی نہیں سفر کی تو آج دے سبق اندر یہ تین بنیادی باتاں یاد رکھنیا نے کہ حج واستے خاص طور سے کیونکہ موضوع حج کا چلیا ہے سیزن آ رہا ہے دوستوں نے جان ہے یہ چکا سی کہ حج کے مسائل بیان کیتے جان حج کا طریقہ دسیا جائے کیونکہ اتنے بے شمار ایسے لوگ ہوں جنہوں نے پتا ہی نہیں کیا اصا کی کرائی دی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ جس ویسے واپس آئی اس سفر تو کہ ان کسی پوچھیا اما ہجرے اصرت کا بوسا بھی لیا سہی یا نہیں وہ کہیں لگی میں رج رج کے بوسے لے نے ادو جب نے جدو بندہ ہی کوئی نہیں سارے لوگ حج واستے چلے گئے بوسا لین لئے اتنے بیٹھی رہ گئے وہ پتا ہی نہیں کہ ہج جانا ہے کسے جانا ہے کی کرنا ہے ابھی میں رج رج کے بوسے لے لے میں ادو بوسے بندہ ہی کوئی نہیں تو حج سے جان تو پہلو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے جا کے میں کرنا کی بات سارا معلوم کر کے جانا چاہیے افسوس مل کہنا پہنتا ہے کہ جنا لوگوں حج کی تربیت دن واسطے مقرر کیتا جا ہے انہوں نے خود حج کے مسائل کا پتہ نہیں کیڑی کیڑی بات پہ رویا جائے چونکہ چند ٹکے ملتے ہیں لیکچر دن دے تربیت دا کیمپ لگا دے اس واسطے تگو دو شروع ہو جاندی ہے کہ میم بنا دیتا جائے میں تربیت دا منوں مقرر کر دیتا جائے کوئی معیار نہیں کہ انہیں حج کیتا ہے نہیں کیتا، پتا ہے،, پتا ہے نہیں پتا اور جنہوں نے حج کیتے بھی ہوتے نے ایک نہیں کئی کئی کیونکہ مفتا لگ جاندہ ہے؟ بات انتہائی غلط ہے کہ سرکاری خرچے تے لوگ حج واستے اور اورجے جاتے ہیں حج تو فرض ہی وہاں جی اپنے پلے ہو گئے جی پلے نہیں کہ حج فرض نہیں جی پلے ہے تو پھر سکاری خرچ سے جانا ہے کہ یہ وا بے ہی کوئی نہیں اپنے پیسے نہیں خرچ کرتا حکومت کا خزانہ خرچ کر رہے پلے نہیں ہے پلے ہے خرچ سے جانا ہے تو یہ تو وایمان کوئی نہیں یہچن والا بھی اللہ نواب دے گا جا کے جان والا بھی اتنے جواب دے ہوگا کہ تیرے کول سے اپنے پیسے ہے گھر تک قوم کا پیسہ کیوں برباد کیا تو حج والے دن والوں کا پتا نہیں کس طرح کرنا ہے اور جی کر حج اندر اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے سفر اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ نیکی نیکی بن سکے وہ عمل قبول ہو سکے اللہ جہاں کوئی قیمت پی سکے ادا کوئی اجرو سواب مل سکے تو تین چیزاں اج کے سبق اندر جیتیاں گئی نے یاد رکھنیا کی دروستی عقیدہ تو مبنی ہوئے. نمبر دو عمل مطابق کیتا جائے نمبر تین جہاں مال خرچ کیتا جا رہا ہے وہ مال حلال ذریعے کمایا گیا ہوئے. دے اندر حرام ہوئے. اگر ذرہ برابر بھی حرام مل گیا تو حدیث کے حوالے نہ سن لو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا اگر کسے شخص نے لباس عبادت قبول نہیں کراگا حرام مال کا مل گیا وہ مال جڑا خرچ کیتا جائے وہ حلال گئے جائز طریقے کمایا گیا دینہ ہو جس نہ بولیا گیا ہوتا ان شاء اللہ چند مسائل ایک تو یہ پوچھا گیا ہے کہ بچیا پردہ کس عمر تو شروع کر دینا چاہیے پردہ عمر نل متعلق نہیں کیونکہ دنیا دے مختلف ممالک کے پردے کا تعلق بلوگت نل ہے جدو بچی بالغ ہو جائے اس ویل تو ان باقاعدہ پردہ شروع کر دینا چاہیے اس واسطے عمر دا تعین نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ سڈے اپنے ملک چارہ بارہ سال عمر جہی ہے بچی جس حالت اندر اس عمر نو پہنچ نچی ہے شاید امریکہ چھ سال دی بچی اس عمر تک یعنی اس حالت اندر پہنچے لہذا بلوغت ہی سامنے رکھنی چاہیے بالغ ہونے تو بعد فورن پردہ شروع کر دینا چاہیے دوسری بات کسی دوست نے یہ پوچھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسے دوسرے ملک تو رمضان اندر ایتھے پاکستان آوے یا ایتھو بار جاوے کہ او دے روزے انتی بندے ہون تے او بھرکی کریں مختلف صورتہ نے اگر کوئی آنڈا ہے پاکستان اندر کسے دوسرے ملک تو یا ایتھو بار جانڈا ہے کہ او جتے گیا ہے انہوں رمضان او تے ہی ختم کرنا پیدا او اس مطلعے مطابق یعنی اے نہیں کہ وہ باہروں روزہ رکھ کے آ گیا ہے اتنے پہنچے سے وہ تی ہو گئے ہیں سڈے ہزے انتی سن لیکن اگلے دن پھر روزہ ہے یعنی وہ اکتی بن جان گے ساڈے تی ہو گے کہ وہ روزہ چھٹ نہیں سکتا کیونکہ اتنے رمضان اجے جاری ہے وہ ایک روزہ جہا وہ غائب ہو جائے گا اللہ وہ اللہ کا جگہ سواد وہ دے گا لیکن رمضان جاری ہو گئے تو روزہ چڑھ نہیں سکتا یہ بہانہ بنا کے یا لا علمی لاعلمی کہ میرے سے تی ہو چکے ہیں من روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں جتنے ہوئے گا اتوں کے مطلب دے مطابق کو وہ عید کرے گا جے اتے مثلا اتو روزہ رکھ کے گیا ہے جیتے باہر گیا ہے اتنے تی ہو گئے اور یہ اجے انتی ہوئے سن عید یہ اوتھی کی ہے کہ یہ عید تو بعد ایک روزہ ہونا پائے گا بات سمجھن والی ہے ذرا کہ جتنے عید کرنی ہے اتوں کا رمضان جدو ختم ہو گئے گا وہ مطابق اے روزے رکھے گا اے پہلے نہیں روزہ ختم کر سکتا کہ میرے تھی ہو چکے نے میں ہن کل نہیں روزہ رکھا گا ایسا نہیں ہو سکتا اگر زائد ہو گیا ہے تے ایک روزے کا اجر الگ مل جائے گا جتھے عید کیتی ہے اگر اتنے پہنچ کے ایک روزہ کٹ ہے اور تھوڑے مطابق تے ایک روزہ مزید رکھنا پائے گا کسی دوست نے یہ پوچھا کہ جہیز دی شری حیثیت کی ہے کیا لیا جا سکتا ہے دتا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے جہیز قرض چک کے دینا لینا یہ ایک بہت بڑی لہنت کہ آدمی مکروز ہو جائے بچی کی شادی کرنے اور ساری زندگی وہ کرز پھر اتار نہ سکے یعنی تے ابھی کدیوں تو ڈرتے ہوئے اور کدی اپنی ذرا خو ف واسطے ایسنا کرز چک لینا کہ ساری زندگی وہ کرز اترتا نہیں ایسا جہیز پہ دینا بھی اور لینا بھی اللہ دی کی لہنت دوسرے نمبر سے ایک بچے یا بچی دی شادی سے اتنا کچھ خرچ کر دینا کہ باقی بچیاں دا حق بھی وہ چلا جائے اے بھی لینا اور دینا لانت کیا جی چار پانچ دو تین بچے ہو دیتے ہوئے تو ایک بچی دی شادی سے اتنا خرچ کر دیا جائے کہ باقی محروم رہ جان اے بھی لانت ہے تو جے اللہ نے کسے نے دا ہوا او اپنی خوشی ن اپنی بیٹی نو ضرورت دیا چند چیزاں دے دیندہ ہے تے اے دے تو یہ اندر کوئی حرج نہیں جی یاد رکھو لوگوں نے بہت کچھ کہنا شروع کیا ہوا ہے یہ خلاف کمفلٹ چھپا دیتے ہیں بڑا کچھ کیا جا رہا ہے بات سمجھ دی حد تک سمجھو مکروز ہو کے جہیز دینا اور لینا لانت دوسرے بچیاں دا حق مار کے دینا لینا لانت جی اللہ نے توفیق ہوئی ہے دو چار پنچ بچے نے یہ سوچ لو کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک چکی دیتی سی کہ نہیں دیتی ایک مشکیزہ تھی یا نہیں مشکیزا دینی دند برتن دے سن یا نہیں دے کل ایک دوست کہہ کہ آپ دوسری بیٹیاں جڑیاں جی نے انہوں کے بارے اندر بھی حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے بھی کچھ دتا تھی کہ نہیں دتا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولو کیتی جا کی ہے کہ آپ نے کسی بھی حق تلفی کیتی ہو اگر پیغمبر ہی حق تلفی شروع کرتے ہیں تو پھر عمل کون کرے گا حق ادا کون کرے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ولی حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی تھی تھی تھی مائی صاحب کا کل کنہ مال کیا وہ پہلے سارا صدقہ کر دیتا دیا سی خالی گھر حضور تشریف لے گئے سن یا وہ سارا ہی حضرت خطا کی حضور نے شادی کی تھی ہونا اس واسطے یہ مسائل وہ نے جڑے بڑے سوچن سمجھن تعلق رکھتے ہیں جلدی پتوا لگا دینا فیصلہ کر لینا یہ خطرے تو خالی نے اللہ نے دا ہوا ہے اپنی بیٹی نو اپنی ہمشیرہ دوسرے بچیاں کا حق بھی رکھ دیا رکھدیا ہونا واسطے بھی کر دیا مافوز کردیا اگر کوئی اپنی خوشی نال شریعت کسی طرح کا بھی رکاوٹ والا کوئی سلسلہ نہیں بنا مزید تفصیلات اگر انشاءاللہ ہوا اب کسی دوست نے یہ ہے کہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند اچھا آپ خوشبو بڑی محبوب سی بڑی پسند اس خوشبو استعمال کرنی چاہیے کیا عورتیں بھی خوشبو استعمال کر سکی نے پوچھیا یہ کیا ہے عورتیں اپنے کار اندر رہدی ہوئی خوشبو استعمال کر سکیں نے گھروں باہر نکل کے وہ خوشبو نہیں لگا سنی یعنی خوشبو لگا کے گھروں باہر نہیں جا سکتی یہی سختی نل ممانت فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتا کہ مسجد اندر نماز جمعہ کوئی ہوتے اندر شریک ہونے واسطے مسجد اندر ہوگیا می خوشبو نہیں لگانی اور پابندی ہے کار اندر رہدی ہو خوشبو استعمال کراتی کوئی ممانیت نہیں بلکہ اجر اور ثواب ہے اگر نیکی نیت نہ لگا دیا لیکن کروں بعد وہ خوشبو نہیں آنی چاہیے وہاں خوشبو لگا کے کروں نہیں نکلنا چاہیے آخری بات